فسبح بسم ربک العظیم اس لیے اے میرے نبی آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے